بسنی کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو ہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے